ہاں اچھ بہ حي على الصلاه الفلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله بعده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 اللہ على محمد وعلى آل محمد کما صلی تعل ابراہیم حميد ابراہیم انقمید بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارک تعلیٰ ابراہیم وبراہیم انکمید مجید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 قعمادہ قعبم قعل الحق وح یہ یصور سبا کی آیتِ مبارکہ ہے اور اللہ رب العزت کی توحید کی بہت ہی ٹھوس دلیل ہے اس آیتِ کریمہ میں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 فیصلے کی حیبت ہی سے وہ ڈر جاتے ہیں خزاۃ الملۂ کے تو اجن حتح الدائن القول صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ ربرعزت جب آسمانوں میں فیصلہ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 کہ لاسامہ اہل سماوات ثائق و بخر سجادہ جب آسمان والے یعنی فرشتے اللہ رب العزت کے فیصلے کو صادر فرمانے کے بارے میں سنتے ہیں تو سائر سب پر ایک بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے اور ایک عرصہ بے ہوش رہتے ہیں جب ہوش آتی ہے تو خر ال سجادہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں آہستہ آہستہ ہوش آتی ہے اور ان کے دلوں سے وہ خوف کی کیفیت چھٹتی ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ مادا قلعہ رب کو تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے کیا وہی فرمائی ہے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 اَتما السماء وحق اللہ معافات صبع معربات اساب اللہ و ملکن قائمن ب ملکن راکر ب ملکن ساجد ال واضح جبہ تحود اللہ کہ ساتوں آسمانوں میں ایک چرچراہٹ سی ہے جیسے آپ چرپائی پر بیٹھیں تو چچراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے اس طرح آسمانوں میں بھی یہ آوازیں مسلسل آتی رہتی ہیں یہ فرشتوں کے وزن اور ان کے بوجھ کی وجہ سے فرمایا کہ ساتوں آسمانوں میں چار انگلی کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہر جگہ فرشتہ موجود ہے کوئی حالت قیام میں اور کوئی حالت رگوڑ میں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 میں نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دو بار دیکھا ایک بار دیکھا قد صد العفق تو چاروں طرف سے آسمانوں کو ڈھانپا ہوا تھا اتنی بڑی مخلوق ہے کہ چاروں طرف سے آسمان دکھائی نہیں دے رہے تھے اور ایک حدیث میں لہو ستوں جناح جنا جبریل امین کے چھ سو پر ہیں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 قوم لوت بھی اللہ کا عذاب آیا تو ایک ہی فرشتے نے پوری بستی کو اٹھا لیا اور آسمانوں تک لے گیا اتنا قریب آسمانوں تک لے گیا کہ قوم لوت کی بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز ملائکہ نے سنی اور وہاں سے الٹا کے نیچے پھینکا یہ فرشتے کی طاقت کا عالم ہے لیکن ساتھ ساتھ خوف کا عالم بھی ملاحظہ کر لیجیے کہ اللہ رب الرزت صرف فیصلہ صادر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور فرشتوں پر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور اللہ کے فیصلے کی حیبت اس قدر تاری ہوتی ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں ہوش آتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں بلکہ ایک حدیث کے الفاظ کے مطابق آخرت سماوات رج فت ہن آخرت سماوات کہ ساتوں آسمانوں پر بھی ایک رائے اور ایک کپ ہٹ کی کیفیت داری ہو جاتی ہے حالانکہ آسمان تو جماعت ہیں بے روح ایک مخلوق ہیں مگر پروردگار کی معرفت انہیں بھی حاصل ہے اس کی ذات کے خوف کا عالم کیا ہوگا جب کہ اس کی بات ہی کی حیبت سے آسمان کہاں اٹھتے ہیں تو یہ ایک مخلوق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 کہ اس کی عبادت کی جائے اسے اس سچا معبود قرار دیا جائے اور مستقل اس کی خشیت ہم پر طاری ہو جائے یہ اس آیت کریمہ کا اولی اولتقادہ ہے اور یہ فہم ہمیں یہاں دیا گیا ہے کہ پروردگار کی کیبت اور اس کا خوف کس طرح مخلوق کے اندر پیوسط تبرانی کبیر میں یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے یہ آئے تھے گریما تلاوت فرمائی وماں قدر اللّہ حق قدر کہ ان لوگوں نے کما حقوق اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں اس کی خشیت اور حیبت کے تھفادوں کو سمجھا ہی نہیں عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبیر اسلامی اس سائےت کریمہ کو پڑھ رہے تھے اور میری نظر اچانک ممبر پر پڑی میں نے دیکھا کہ ممبر کانپ رہا ہے ممبر پر ایک حیبت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر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 بارو قہار جس کی شان کی بریائی کا یہ عالم ہے کہ اتنی بڑی مخلوق اس کی زبردست ہیبت میں مبتلا ہے نبے البادی انی ان الغفور رحیم وہ اندابی ولاداب العلیم میرے بندوں کو خبر دیجیے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں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 یکش اللہ من عباد العلماء اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں علماء ڈرتے ہیں کیونکہ علماء کو سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کے اسماع و صفات کا تعارف ہوتا ہے اس کے افعال کی پہچان ہوتی ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف علماء کے دل میں ہوتا ہے اور وہ بھی ہمیشہ اور دائمند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 کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے تو یہ معرفت حاصل کرنی چاہیے یا یو حل اللہ حق ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور یہ حق تقوی اس کی اطاعت سے مکمل ہوتا ہے جیسے فرشتے اللہ پاک کی حیبت اور خوف میں مبتلا ہیں جس کی جھلک ہم نے سن لی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 تو فوراً سور پھونک دوں اور ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو اور سور بھی منہ میں دبائے کھڑا ہے حالانکہ قیامت صدیوں بعد قائم ہونی سور رکھ دیتا اللہ کا امر آتا اٹھا کے پھونک دیتا لیکن نہیں یہ فوری اطاعت یہ فرشتوں کی حیبت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیر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 اور قبروں سے مردوں کے اٹھتے ہی اس فرشتے کی پرواز عرض معاشر کی طرف ہوگی اور ساری مخلوق اس فرشتے کے پیچھے دوڑ پڑے گی ایک لحظہ کی تاخیر کے بغیر یہ پروردگار کی اطاعت اور اس کے فرمان اور امر کی حیبت کا عالم یہ فرشتوں کی حفایت ہے اور ان کے خوف کا عالم جس قدر اللہ رب العزت کی اشارے کی بریائی اور اس کی عظمت و حیبت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 میں کیسے اللہ کی عدالت کا سامنا کروں اور کیسے جا کر سفارش کروں علیہ کم بہ جاؤ نو علیہ السلام کے پاس ان سے جا کر شفاعت طلب کرو نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال ان کی نبوت کی زندگی ہے ساڑھے نو سو سال توحید کی خدمت کی مجموعی عمر کتنی ہوگی کی تصور کیجئے جب نو علیہ السلام سے شفاعت کا تقاضا کیا جائے گا کو بھی بے آئے وہی جملہ کہیں گے کہ ان نہ ربانہ قبل ہو مثلا بلین یک مثلا ہمارے رب غصے میں ہے اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا اور نور علیہ السلام بھی عرض کریں گے فرمائیں گے کہ مجھے بھی ایک معصیت کے تعلق سے حساب کا سامنا ہے اللہ کی عدالت کا سامنا ہے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 کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا قرآن پاک میں اللہ پاک نے نو علیہ السلام کا ذکر کیا جمع کے شیشے کے ساتھ جمع کے سیزے کے ساتھ اور ایک مقام پر نو علیہ السلام پر سلام بھیجا یہ ساڑھے نو سو سال توحید کا دائی بنا رہا اور توحید کا مبلغ رہا مگر خوف اور حیبت کا آلم دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سامنے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 وہ آپ کا نافرمان ہے چنانچہ بہت سے جانور کشتی میں سوار ہو گئے اور اللہ کے عذاب سے بچ گئے لیکن پیغمبر زیادہ سید کشتی میں سوار نہ ہوا اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بن گیا نور علیہ السلام نے اس بیٹے کی سفارش کی تھی اور آج حالانکہ معاملہ صاف ہو چکا تھا مگر وہ ہیبت اب تک قائم ہے یہ پروردگار کی معرفت کا عالم ہے اور یہ اس کے خوف کی حیبت ہے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 اور سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ گناہ کر لیا تو اللہ ہمیں ہمیں جہنم رسید کر دے گا ان گناہوں کا بوجھ ہم پر پہاڑ جیسا ہوتا تھا اور تمہاری نزدیک وہ گناہ ایک بال سے بھی بڑھ کر ہلکے اور بال سے بھی زیادہ باریک ہیں یہ تقوا کا عالم ہے جس کو تقوا زیادہ ہوگا اس قدر گناہوں کی حیبت ہوگی چنانچہ یہ انبیاء اپنی ایک معصیت کو یاد کر کے جو کہ معصیت نہیں ہے ڈر اور خوف میں ابزلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بقا کی اللہ نے قسم کھائی لام رکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی بقا کی قسم اور آپ کی حیات طیبہ کی قسم وہ قیامت کے دن فرمائیں گے انہ ہاں یہ مقام شفاعت میرے لیے آپ جائیں گے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 نہ کوئی نبی کر سکا اسی وقت اللہ تعالیٰ کی وہ محمد اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں اللہ کے پیارے پیغمبر پر منکشف ہوں گی اور آپ ان تعریفوں کے ساتھ اپنے پرپردگار کی حمد بیان کریں گے اور طویل سجدہ کریں گے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی بلاخر اللہ پاک فرمائے گا یا محمد و را راسک وقل تسم بشفع تو شفا اے میرے محمد اب سر اٹھا دو اب بات کرو ہم آپ کی بات سنیں گے اب شفاعت کرو ہم آپ کی شفاعت قبول کریں گے یہ اللہ کی حیبت اور اس کی عظمت یہ پروردگار کا چلال اس کا روڈ اور یہ اس کی شان کی بریائی ایک انسان اس خوف سے کیوں دور ہے اور کیوں بے خوف ہے کہ ایک انسان کے سامنے اللہ کا امر آتا ہے فرشتے تو اللہ کے امر کے تصور سے امر سنا نہیں امر پہنچا نہیں محض تصور ہی سے بے ہوش ہو کر گر گئے حضرت انسان کے پاس امر پہنچتا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اللہ کے رسول کی سنت در حقیقت اللہ ہی کا فرمان ہے مگر انسان قبول نہیں کرتا غفلت کا شکار ہے اور بعد انسان ٹھکرا دیتے ہیں رد کرتے ہیں اللہ کے فرمان کو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 وہ اسی کے اختیار میں ہے ہمارا کام کیا ہے اپنے پروردگار کے خوف میں ہم مسلسل مبدلا رہیں اور جب ہمارے سامنے جنت کا ذکر آئے اور اللہ کی شان رحیمی کا ذکر آئے تو اس کی رحمت کے امیدوار بن جائیں جب جہنم کا ذکر آئے اور اس کی شان جو باری اور قہاری بیان ہو تو اس کی عذاب کے خوف سے کانپ اٹھے اور دونوں کا تقاضہ ایک ہے اور وہ اس کی اطاعت ہے اس کی شان رحمی کا تقاضا اور اس کی شان قہاری کا تقاضا کہ ہمیشہ اس کی حفاظت پر کمر بستا رہے اور کبھی اس کی نافرمانی کا تصور بھی نہ کریں اور اگر بھول ہو جائے نافرمانی ہو جائے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ شروع کر دیں فوراً استغفار کی طرف مائل ہو جائے یہ بھی اس پروردگار کی کہ خوف اور اس کی ہیبت کی دلیل ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کا یہ عقیدہ ہو اس گناہ کو اللہ ہی معاف کر سکتا ہے فوراً توبہ طائب ہو جائے اور استغفار کے منحج پر قائم ہو جائے اور اللہ سے استفار شروع کر دے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی متقی قرار دیا ہے متقیوں کے دو صاف ہے یا تو گناہ کرتے نہیں اور اگر گناہ ہو جائے تو فورن توبہ کر لیتے ہیں اور اپنا معاملہ سیدھا کر لیتے ہیں اور صاف کر لیتے ہیں ولہ دینا فائد او ظلم و انفظ اللہ فست اکفر الضنوبئی اکفر جنوب اللہ متفقی وہ بھی ہیں کہ جب ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کرنے بیٹھتے ہیں اور استغفار شروع کر دیتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا لہذا وہ توبہ کرتے ہیں اور اپنے معاملے کو صاف کرا لیتے ہیں تو کبھی انسان اس عظیم پر معاملے سے غافل نہ ہو بلکہ اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھے ان سارے تصورات کے ساتھ فرشتوں کا عالم کیا ہے انبیاء کا عالم کیا تھا اور قیامت کے دن کیا ہوگا تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کا خیر میں فرمایا کہ وہلی القبیر اللہ بڑی بلند ذات ہے اور بہت بڑی ذات ہے اسی تصور ہی سے اس کی حیبت کے تقاضوں کو پہچانا اور اس کے خیف خوف کے تقاضوں کو پہچانا بڑی بلند و بالا ذات ہے اس قدر بلند اس بلندی کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے اور تصور نہیں کر سکتے ہمارے ذہنوں سے محاورہ اس زمین سے آسمان تک پانچ سو سال کا فاصلہ ہے آسمان کی موٹائی پانچ سو سال ہے پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا چوتھا اور ساتواں آسمان ابرندہ کی کرسی پانچ سو سال کی مسافت پر اور یہ کرسی اللہ کے دو قدم رکھنے کی جگہ اوپر اللہ کا عرش پانچ سو سال کی مسافت کے بقدر اس عرش پہ اللہ مستوی ہے یہ اللہ کا اور اس کی بلندی ہے اس قد بلند و بالا ذات اور کبیر بھی ہے بہت بڑی ذات ہے بہت عظیم ذات ہے جس کی عظمت کو پہچاننا ہے اس کا تصور تو ممکن نہیں ہے مگر صحیح بخاری کس حدیث سے کرے جب قیامت قائم ہوگی یا اللہ اللہ آئے گا ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھا ہوگا بل عرض اعلیٰ اس اور ساتوں زمینوں کو ایک انگلی پر رکھا ہوگا ب شجر اعلیٰ اس اور زمین پر موجود تمام درختوں کو ایک انگلی پر رکھا ہوگا بل ماہ الا اس اور زمین پر موجود سارے پانی کو ایک انگلی پر رکھا ہوگا اور برا علا اس اور زمین پر موجود تمام خاک اور جو بھی تحت سرا ہے اس سب کو ایک انگلی پر رکھا ہوگا عظمت صرف اس کی انگلیوں کا تعارف آسمان ایک انگلی پر ہوں گے اور ساتوں زمینیں ایک انگلی پر ہوں گی وہ خود کو ذات کتنی ادیب ہوگی تو یہ سب کچھ تصور کر کے پھر یہ بھی سوچو کہ اس ذات کے سامنے بنفس مجھے تنے تنہا پیش ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کے سارے کردار کا ساری اور حرکتوں کا اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے میرے ایک ایک لحظہ کو جانچا جائے گا اور پرور کے سامنے پیش کیا جائے گا اور میرا پرور خود مجھ سے براہ راست سوال کرے گا اس عظیم اور کبیر ذات کے سامنے کھڑا ہو کر یہ سارے حساب کے معاملے طے ہوں گے بہرانی وہ ساتھ بلند و بالا بھی ہے انتہائی عظیم اور بڑی بھی ہے یہی سوچ کر اس کی ہمت اور خوف کے تقاضوں کو سمجھو تقاضہ ایک ہی ہے اور وہ اس کی توحید ہے وہ اس کی عبادت ہے وہ اس کی اطاعت ہے وہ, اطاعت, ہے، وہ اطاعت جس کے ترجمان جناب محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ باکش توفیق کی صدا ہے کہ یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنے خوف سے بھر دے یا اللہ ایک لہذا بھی ایسا نہ آئے کہ ہم تیرے خوف سے قافل ہو جائیں اور یا اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھے ہو العالمین اسی رحمت اور خوف کے دونوں کیفیتوں کے مابین ہمارا ایمان رہے تیری محبت میں تمڑ بھی ہو اور تیرے عذاب کا خوف بھی ہو ب توفیق بھی ہے الحمد اللہ تعالی. اقول قولی رب العالمین الحمۃ اللہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وبعد بہت سے دوستوں نے درخواستیں بھیجی ہیں دعا کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کام ادا فرمائے جن جن ساتھیوں نے اپیل کی ہے دعا کے اللہ تعالیٰ سب کے مریضوں کو صحت عطا فرما دیں اور خاص طور پہ ایک ساتھی نے پریشانیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ ان ساتھی کو تمام پریشانیاں دور فرما کر عافیت اور سلامتی کی زندگی عطا فرما دیں یا آج کا اعلان جو ہے یہ سندھ کے علاقے تھر پار کر ڈپلو کے ایک ادارے کے لیے ہے کہ مدرسہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے قائم ہے اور بھی الحمد للہ یہاں طلبہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ یہاں ہم نے ایک بار درس بخاری بھی دیا ہے کچھ طلبہ فارغ بھی ہوئے جو اس علاقے میں دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تدریس کا کام کر رہے ہیں کی تعداد ایک سو ستائیس ہے اور ان سب کو وہاں زیب علم سے آراستہ کیا جا رہا ہے تو ادارے کے اخراجات کے لیے آپ تعاون کیجئے اور ایک انہوں نے اپنی ایک درخواست بھی دی ہے کہ ایک ایک پمپ پانی کے مسئلے کے لیے ان کو ضروری چاہیے یہ تھر کا علاقہ چونکہ وہاں پانی کا قحط رہتا ہے تو ایک کنواں نما ان کو پمپ کی ضرورت ہے جس کے خرجت پچاس ہزار ہیں تو آپ ضرور تعاون کریں یہ صدقہ جاریہ ہے اللہ پاک ہم سب کو علم کی سرپرستی کی توفیق عطا فرما دیں اور ہم سب کی یہ جو تعاون ہے اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرما دیں الحمد علّہ نحمده ہو و ونعوذ بالله من ہو و نعود اعمالنا من و سیاحت ام اللہ فلاں مد اللہ تو میّل واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا واشہدو ان محمد عبدہ رسول اما بعد فانا اصدق الكلام كلام اللہ واحسن الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرع الامور محدثاتها وكل موجزت بدعا وكل بدعا ضلالا وكل ضلالة في النار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 ربنا لا تواخذنا انسینا او واخذانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملتا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواقتلنا به واعف عنا باغفر لنا برحمنا انت مولانا فانصرنا للخوم الكافرین رب اغفر برحم بانت خیر راحبین اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى عليه وسلم بجعلنا منهم واخذ المنخذ لدينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين الله على النبي